آپ کی روحانی جاتے دیکھیں میں اپنے معافی زمیر کو تبدی سامنے پیش کر گل سمجھا گل سمجھ واسطے نہ یاد رکھو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگلا جیسا سمجھنے والا بندہ ہے نا بھی توجو دھیان ہوشہور شیر اگر ایک درخ, طرف ہو تو پھر سزا دیتا ہے توجہ تو تو تو میرے والے پاس رہی تر بیٹھے رہے وقت ہے کہ میں اپنی مرضی خطاب نہیں تاری مرضی دیر تک تم سکو گے جتنی دیر تک میں رہا یہ ہے جو بات کروں گا شاء اللہ اللہ تعالیٰ دے کے تو سنوں گی اور جب میں خطاب ختم کر لوں گا دل منے گا ایسا جو تھی بیٹھے ہاں خطاب سنیا سارے بیٹھے کا بول پی گیا وقت نہیں ہوا ٹھیک ہے رام دیکھو اب اپنے پاکر کر رہے ہیں پاوی بندے ہو سویں سمل کی اسلام ہو جائے یہ ہے ساٹھنا کسی کھاتے لگ جاتا ہے اور یہ ہے کہ باعث بند جانتا ہے ایک تو جیتے تو محسوس کرو نا کہ آواز گل نہیں آ رہی نا ای ای ای کو کر دوں گے کہ گل سمجھائی جا سکے میں ہوں اپنی گرتگو شروع کر لگا جو میں دعوی وہی میں ہے کہ سمجھا گا انسان کی طبیعت درون اجلت ہے جلد بازی ہے جلد بازی ایک تھوڑا جہاں رکھنا اطمینان میری بات اللہ کی پرانی جو گل سمجھ نہ آئے اور گل نہ دے گل یہ زمیر دے دروازے دستک نہ دے میں پھر زمے دار ہاں یہ ہے اطمینان بیٹھ کے میری گفتگو سننا ہے سب سے لگے ایک پھر پیار چھوٹی ہوئی پکڑا توجہ میں اس حالت چیٹھا تو تھلے تشریف فرماؤ ایک بےدبی والی سہرت ہے مگر میری مجبوری ہے میں گل سمجھانی ہے آپ اسی جگہ فرماؤ دوسری بات رہی ہے نہ چیز اکثر کرتا ہے کہ مجھ گاوا تو ہو گیا مجھا گاوا دو کلو دھو لینا ہوئے کلو چار کلو دھو لینا بھی بنتا ہے نا اگر دھوپ لینا چاہتا ہے نا تو پیرہ چھٹھنا ہے پیرنا پہل لاستے بھی پیرہ چھٹنا پہ ہوں یہ جی گل میں اللہ کلا دے دلیا دے نسبت تعلق میں پہلے ایک کر دینا آسان کر دینا مثال دسان کر سجاوا ان شاء اللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی تو سو آدھا تعلق اور وریہ اللہ, اللہ اللہ دور حضور سیری سیال نجات جوڑ دے دادا حضور دینا جو دے بافی جوڑ د پتا ہے میرے گپا گفتگو کر رہے ہو مہربانی فرماؤ یہ ہے کہ آپس ادھر گفتگو نہ کرو اگر کر رہے میری گھر بات وڈی ویری شری ہے سارے زور ہوں ساگ سرکار ایک خاص اللہ تعالی فضیلت عطا فرمائی ہر ایک بریہ سال کے اندر کتنی مرتبہ ہاؤس ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ایک مرتبہ ہوں مگر بزرگ ہاؤس بات سرکار کا ایک سال بارہ مرتبہ ہے ایک سال ایک, ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بارہ مرتبہ ہے اور ایک اور بات بھی یاد رکھو بڑی دلچسپ بات ہے کہ بزرگ سارے جس وقت فوت ہو جانا جی تاریخ دا مثال ہوتا ہے اس تاریخ منایا منا روس کا لفظ کتوں کیا ساری اپنی اجاد ہے؟, ہے کیا سو گھڑیا نہیں رسول نے ممبر سے بیٹھ کے فرمایا سر نف کرنا روس جس وقت اللہ تعالیٰ دا فقیر مومر واگا بابے فرید وا میرے داد داد و جی نا نا مناس کا جی روس. روس مانا بھی ہوں شادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا ولی جدو جی دنیا تو جاتا ہے مشین اللہ تعالی کا آسمان بھی روایت سوال کرے کہ یار جب تحنا ہی ہر شر رو رہی ہے تو کر رہے ہو، خوشی کر رہے ہو خوشی کر رہے ہوتا ہے شادی شادی گلام فرید میرے عری و پوری زندگی گلط ہے ادی رات عد ہوتی ہے اصل مناسب اردے خوشی اسان منا شادی سونے ہو دیکھو اب تحمت ہوئی ہے یار کا دنان ہے دیکھو لفظ مناس کتوں کٹے گل میری سمجھنا لفظ ہے حدیث جی پاک اللہ تعالیٰ دی نبیدہ دی دار دی شادی دیہ قرآن خانی تلاوت اسا قرآن خانی تلاوت کر کے انہوں مبارکباد پیش کر رہے ہیں سونے ہو او اے او تو یار تہوار پتا ہے, ہے جس دن شادی ہو جا بخیر بخیر بھی ہوئے نا اگلا منگتا آ جائے یار شادی ہے وہ خالی نہیں بولتا نہیں ملتا شادی ہاتھ بن گیا سونیا سات بھی کچھ لب جائے اور جیسے دا سینا بھرپور ہے ساتھوں بھی خالی ساتھوں دیکھو اچھا کی مناس منا جی دوسری پارٹی آپ نے فرقا وا رہی شوق نہیں ہے اے دیکھو نا اے پارٹی جیڑی ہے وہ بھی نا جیدو دا فوت ہوے مر جائے سال تو بعد او بھی او دی یاد منا دینے مگر عرس نہیں آتے ہیں کہ اسان برسی کرنی اسان کی کرنی ہے اسا کی بر او کی وہ مناس برسی برسی کھندے تو ہیں برس ترست کی برسی برس دا کی ہے؟ ہوں دیکھو سادہ جو نا اگر اندر پوچھو برس کی معنی ہے وہ پریشان ہو جائے گا برس کا مانا پڑھے لکھے بندے ان انہوں پتا ہی ہوگا بھی جا سادہ بندہ ہے وہ برس دا معنی نہیں جانتا مگر سال کا مانا تو جانتا یا نہیں جانتا سال کا مانا ہے نا اصل آکانے منا رہی ہے اگر لگتا اللہ تعالی بلیا دسبت تعلق اس کا فائدہ نہیں ہے ایک بات یاد رکھو کہ آ جا رب دا روحانی جہان ہے نا روحانی جہان یہ اعتراض بھی ہوئے گا نا رب نے ان کا جواب مادی جہان ان کا جب کچھ رکھا بولو مادی جہان چرک. ایک منٹ تھوڑا جہا میرے نام ساتھ دوب کچ رکھا ہے ایک منٹ مجھے یہ تو دسو بھی جدو تاموش ہوں ادو تھکاوٹ محسوس کرتے ہو یا گل بات توجہ کر رہے ہوں ٹھیک پھر بس ٹھیک ہے پھر موشانی نہیں ہے میں سمجھا شاید ہو سکتا تو کسی ہو پہنچ گیا ہوتے نہیں بیٹھو ٹھیک ہے اگر خاموشی بھی سنو گے دل لگی سنو ان شاء جدو میں خطاب ختم کرل منے گار بیٹھنے کا مل پہ وقت دیکھو گل اگر سمجھ نہ آئے پھر میں زمیندار مادی جہان رب نے کی رکھیا ہے جواب روحانی جہان سے احترام ہوئے گا جواب جب کھیا رب نے مادی, مادی, ہے. مادی جہان چ رکھ میں ایک موٹی جی اور سادی جی مثال پیش کرنا کہ رب کے بلییا نسبت اور تعلق کیوں کیوں ضروری بن جی گھر کے اندر نہ مثال دگیا ویرنگ کا ویرنگ سمجھتے ہونا ویرنگ <تصف> شارا لگ گئی بلب بھی لگا دیتے پکے بھی لگ گئے مشین بھی آ گئی فرج بھی آ گئے میں بٹن دبا رہا ایک دو تین چار پانچ چھ سب بٹن دبا دیتے مگر نہ ہی بلب روشن ہوا نہ ہی پکا چلے ہے نہ ہی مشین چلیے نہ ہی فریج چلے میں بہت پریشان ہوا پیتنی محنت بھی کی تھی انتظام بھی کیتا تارہ شارا سب چوڑیاں نے بٹن بھی لگائے نے پنکھا بھی ہے مگر چل نہیں رہا بلب ہے گھر روشن نہیں ہو رہا کی وجہ میں گھر تو باہر نکلے ایک سمجھدار بندے بلایا اس میں اپنا معاملہ پیش یہ بات میں نہیں سمجھ اتنی آ رہی تھی انتظام بہت ہے مگر جو مطلب فائدہ سے وہ حاصل نہیں ہو سکیا بلب روشن نہیں ہویا پکے نہیں چلے وغیرہ نہیں چل رہی اگو میرے جب ملتا بجلی کا دیکھو نا بجلی کا خالی تار پکان کے گزارا نہیں ہونا یہ تینوں پچھوں بجلی کا کنیکشن چاہیے تو پہلے روشن ہوگا پک چل میں پوچھا کہ بجلی کیڑی جگہ دسیا گیا منگلہ ٹائم بنتی ہے پہنچ گیا السلام وعلیکم وعلیکم السلام میں کیا ہے کہ میں نا گھر کے اندر بیرک شیرک کا انتظام کیا بتی کا انتظام کیا لوگ نے پکے لوائے متی چاہیے تاکہ ہر روشن ہو جائے تے بجلی کا کنیکشن چاہیے میرے کنیکشن دو جواب دیتا مثال سمجھا جاب دے ہے بالکل دی تو. تو نہیں. تو نہیں کی بجلی گھر اجلی بنا کر بجلی گھر بجلی گھر بھیج رہے ہیں بجلی گھر میں اتوں چلیا پہنچیا بجلی گھر السلام علیکم وعلیکم السلام بات یہ میں گھر کے کروائیے بجلی کا انتظام کرنا ہے پکے وغیرہ رہے پر روشن نہیں ہو رہا جو بڑا روشن ہو رہا میری سمجھ آئی ہے یا نہیں اس میں ہاں سونے سارے پنڈ میں مولوی سی مجھے ٹکرا تا بڑیاں غلط گلیں کرنا میں کہی گل گلت کی آدھا بھی تب کو نمیاں چاہیے شادی نہیں ہوئی شادی ہوئے گی اگلی دعوت ہو جنانی کا وسیلا کا لگی نا کوئی نہو کا شیر سنا اگلی گل سمجھانا بھی بلایت واسطے محنت کرتے کوشش کرنا پتا بچارا یہ گل یاد رکھ لے کپڑے پان رب دلی نہیں بن جاتا یہ گل بنا کے چار مری رب جان رب دلی نہیں بن جائے گا نبی شریعت کے مطابق کر لیا اندرا دل ہے نوی شریت کے مطابق کر لیا کھوٹی جی گل کرنا ہو اگر دل دن خیال ہوئے لوگ میرے مریض پر جان جا میرے خیال ہوئے گا تک از نہیں آ آن سکتی اونی دیر تک دل کے اندر نہیں آ سکتی اونی دیر تک کدے دل سدھا نہیں بن سکتا دل سیدا آئے میںناب مندی آحبوبی آرما اللہ میری گلا مگر نظری بنا مکاو یہ درمیش جن خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرا نام بلند کر رہے ہیں سجنا ہر جی گا اللہ تعالیٰ تجا دی بڑے دہان سے توجہ نتے سمجھداری اللہ اگر امر و دھرتی ہومر جگ شدت کا لوگ محبت رب کے قرآن دی آ جاتی ہے اگر حسین ووک جگ حسین حسین میرا مولا تارا کی فرب نقص نبی سانو سانکم ہو رہا ہے؟ گا سمجھ رہی گل سمجھ رہی گل بڑی ہی سمجھ نوی سربر سرکار واپس سانو حکم ہو آپ جوڑ, جوڑ لے روک لوڑا کن لوگ آدھے مغل حکم جی اپنے ربار جب پکارے بل جیون راش کی سویروں میں سورے بھی رب نو پکارتے رات بھی رب نو پگارتے ہیں سروں سے لگ جا دیت ہاتھ کے اندر تصویر چنگا ہوتا کے رب را دی حمد اللہ راتی ہونا چاہیے شویلو نہ رب کا ارادہ رکھتے ہیں رب کا ارادہ رکھتے ہیں ملا کال جوڑ جاؤ نزلہ نہ ہٹا دن مطلب اگر اونا جو گا دنیا میں جب پس جائے گا قسم خدا جی اگر یاد رکھ دب دنیا جن لوگ دنیا کو دیکھو اتنے رب نے کی فرمایا توجہ نفسا کا جوڑ جا یہ ای آیت لمبر ہے اٹھائی سورت جیسا جی چاہ سورت اس پیچھے واقعہ کسا بیان ہو, بیان ہو, بیان ہو میرے مولا بیان گرو چند دا دش سونے سونے چہرے والے وے وے کتا والے پرو نے چولہا نہیں پیتا جنہ نے تین پتھر چھوڑ رپال سونا میرے چہرے ختم ہو جگہ مارک کوئی کریب لگ جائے میرے چہرے سے دال مک جان میرے چہرے سے دال ختم ہو جاتا تیرا میرا تیرا. جب کرتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے شام کھانا دل کالا ہو جاتا ہے رشوت کھانا دل کالا ہو جاتا ہے جس بندہ چوریاں کرتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے دکھا کرتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے وہ سجنا لگنے چہرے چہرے داغ یہ کریم پر جا دل کے لگتا ہے وہ کریم والا سارے جمان کا برباد کر رہا ہے وہی آٹھ دیا کر رہا ہے دل کے میرا نام بڑی وی کر گیا ہے رحمت اللہ جناب نوجوان اکٹھے ہو کے لگے آئی بھی بڑی بڑی جناب والا پٹک رہی ہے دنیا کے اندر دلیل ہو رہی ہے اج کا جمان لب رہے سانوں ترکیاں لب جان سان دنیا کے اندر مل جائے سنو دنیا کے اندر وتان مل جائے وہ اس کا مل جان جمر نے حاصل کی اور شاندا مل جاؤ کئی شان سلطان سنا ایوبی اجوبی دول ہے ہر شہر تابے ہو جائے گی جہاز تشار دمین آ جان گے اکانے اگے سر سک گے آپ نے فرمایا وہ نوجوان دو شیاں آدھی اندر پیدا کر دیا جہاز بنا دلوئی ملی گوگی بنا دلوئی جدو پٹ پوا عزت والا گا تاری کو آپ کے اندر پی ہزار پیدا کر لو جتوں عورت سامنے آئے نظریاں کر کے کہ دھائر پہی نمیخ دار شام میرا کاروبار چکا لگ جائے گا لڑکی نے اپنے کول بلایا انہیں ٹوکری پر چلا کے سدیاں نے لڑکی آدشاہ بیٹی آخری وہ نوجوان میرے نام برائی کر جانے مضبوط ایمان والا آتا ہے وہ جن کو لڑکی نے آخیا برائی کر ہر گیا آپ کے جنیاں گلے کرنی ہے میرے برائی کر کے اپنے مولا کو ناراض کر دو میں اپنے رب اپنے کم میرے پر نہیں ہو سکتا. لڑکی نے سنیا لڑکی نے آخر نا تین میری گل مننی پہنی ہے تین برائی کرنی پہنی ہے جوان سوچی پہ گیا جوان نے آخر ہے جبان آخر دے میں پیشاب کرنا گنا رہا ہوں لڑکا چڑھا ہے پیشاب کرشاب کردر گیا ہے انبے والا بڑا پیشاب کیا پیشاب کرما خیال نوجوان سنتے جمان نے پتا نہیں کی سوچ آئے پخانے والے پخانے نو اٹھایا آئے، خیال آیا چلیا اپنے آپ تین پیسے مل جان گے والا سوکھا ہو جائے گا اپنی تدت پوری کر لیں عورت کا اپنے جسم جو ملے آدمی آپ ملے باہر آیا نے دیکھا وہ سوچا انہیں جلدی اپنے گھر چو باہر کر دیکھنے اندر آیا انہیں اپنے جسم کو دھوتا ہے جنیاں ٹوکریاں ہے سن دے گھر چھ کے آ اندر آیا ہے آج گھر دے اندر شام کو پہنچا ہے چھوٹی جی بچی کوئی آج اپنے دودھ لے کے آتا سے اب دودھ لے کے نہیں آیا ہے ابھی روٹی لے کے آتا سے جان بڑا پریشان ہوتا ہے اٹھا ان سجے دکھا ہے بند کر جی جاندہ انہیں جان دو کہ میری توجہ ناٹے. میں اپنی گل جاری رکھا دروازہ توجہ ہے ڈرامے ڈرامے بھی رانگے ساڈا تو کام ہے نا بیان کر <مترجم> میری اک در چکے چوکے مارنا نہیں آنگ دربرا نو نو تلوارا تو ہاں یہ سچ ہے چشم پر کوہن رہتا گل بیان فرمے نے زمانہ اے میرے سونے اومر توجہ جنا شاید فری چکا مارٹی چابی لب گئی گیار دیکھنا ہے نہ روت ویخنی ہے کڑپ کڑپ چکے بج رہے ہیں کیون گی چابی لب جائے گی سجنا قدر نہیں انہوں داشت کرتا آخر جاتا ہے جاتا ہے ادھر پر دو جنتا دے لے گا نے دو جنتا جناکر جن آکا کی شان دیا ایک تو میں مسلمان رہ گیا ساڈا کردار ویگ کے رکافر آتے ہیں جی مسلمان انج دسا کافر اے اے دس یار ساڈے اندر کو مسلمانی <تصفح> جس دور پہ نازن کی گرینیا وہ دور مسلمان اور کو جگانا تھا ہم نے خود ہوش میں آنا بھول گیا <تصفح> <تصفح> ربد قرآن دعوے آخنا ہاں دعوے آخنا کدے وہ راہ چھ کے اس راہ بھی آ کے فکیر کے بوے تی آ کے وے تین پتہ لگے کنیاں رنگ نہیں ہاں وے رات فلم وی کے بدکار کر کے سونا لیا کدے رب کی وارگاہ ویل بھی آپ میٹا اکھان بھی چو آسو بھی بہا یار ایک گل کرنا تمہیں توجہ دھیان بھی بات میں سمجھا جی ترمزی شریف حدیس پا کے ایسا کو رام پر سوچا گدا, گدا دے سینے دے دا بائیں دیکھ روا نظر نہیں آیا کچھ جی کبھی کب دیکھا رونے والا نظر نہیں آیا ہائے ہائے ہائے پتہ لگیا اج پہلا سی نبی واسطے ممبر آیا ہے اور جس تنے د جس خشک تنے کے میرا نبی اس طرح ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماج جی جائی لے کے فرما انسان جدائی جی اندر روا رو رو رو ہوسلمان یہ جئی درد نہ روے تو پھر اند ہی چنگا ہوا جنہیں دل دردر محبت میرے نبی آ رہی میرے نبی نے فرمایا سی اگر میں محمد یہ سارا نہ دا یہ سینے نہ لا میں محمد ہجرو فراق لگے گا ویکو ادھر کدھر جا رہی ہیں سن ادھر میں جان بوجھ کے ادھر گا لو رب دلیاں دشان یہ سمجھ چاہے پتا لگے کہ رب کا بلی بلی بنتا کدو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ تسلی ہوں ایک ناج <سلام> قرآن دی آیت پڑھی سی آدھے آپ لوگوں جوڑ کے رکھو جی سوے شام رابطہ ذکر کرتے ہیں یہ آیت شریف بلا کتنے آئی یہ ہے اٹھائی روا اس پیچھے کسا چل رہا ہے کسا چل رہے ہار وور آدھا بھی جب کتا ٹورا نا جدوٹا مارا نہ آخیا میرے بولن کی طاقت دے میں یار بول جی گل کرنی راب نے بولن کی طاقت دیتی ضرور آپکا نال میں کتا ضرور آیا لفظ کی نے اینبو اہبا میں رب دے پیار کرنا, بیار کرنا آمد آمد آمد آمد آمد توجہ ہوں نہ گل سمجھ نہیں توجہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ پیچھے بیان فرمایا نا انہ کے بارے آیا وہ ترائے سو نو سال تک ستے رہے ایک بار بولو میرے کتنا عرصہ ستے رہے بغیر خان تو بغیر بغیر خان تو بغیر پینے ترائے سو سے نو سال تک ستے رہے حالانکہ دو تین چار دن بس اس تو بندہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر خان پی توتے رہ ترائے سو تو سال ہو. اللہ تلا زاری کبھی نہ گل پوچھنا اتنے رب دیا نشانیاں سن تک ترائے سو تو سال تک جہ لیا بولے نے زی وہ تب دیا نشانیاں سنتے آج را گا ہے وہ ترائے سو نو سال تک میں کتے کی گل تو گل اندر آئی ہے بایا جی نسطامی جی تھے میں سامنے کتا پہ ایک بار جی جی سر چکا کے نظر نیویاں کر کے بیٹھ سکتے پتہ لگ گیا ہے سام چل دیگا ایک کتے گئی کریے سارے کتے احترام کر دے کرتے <تصفح> ترائے سو نو سال تک وہ زندہ رہا فرما ساری جب ملتا تکبیر شانے سمجھ لگی نوئی نام اگر پوری توجہ اور میں ختاب کر سن رہا نا چلو ٹھیک ہے بہت تاری مہربانی ذرا اونچی آواز بولو سبح گل سمجھے ادھر دیکھو توجہ تسان کسی وتورے مہمان جا نہ بھائی جان گل میری سن تو سر آپس جو مشورہ کرنا ہوگا کر لیا گل میری فی الحال سنی تسان کسے پاس مہمان بنے جا رہے ہو فون آیا آنے جینے ہو تو سو چار جے نے تے تا کتا بھی صحیح دسیا جی انسان دا جدو ذکر کیتا جائے تو نہیں دیکھو توجہ پوچھیں گے کن جنے آ رہے ہو تو یہ آکو گے بھی اصل چار جنے آ تو پنجا سا کتا ہے اگلے گے بھی دماغ تو خراب نہیں تیرا جل انسان یعنی جدو انسانوں کا ذکر ہوے نال کا ذکر ہے مگر گل میں قرآن رب دلیا کی نسبت کا فائدہ ٹھیک ہے نا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن بیان فرما بھی لوگوں کے اندر اختلاف پہ گیا کس گل کا صحاب جوان گار والے او, او کن آئے کن ہے سہول سلا ستر گل سمجھے یار نا میں ترجمہ کرانگا صرف ترجمہ ترجمے غور کرنا ہے پھر میں نتیجہ دیا سہول سلا ستر راب اختلاف کتے نہیں اختلاف سی سیکورگلی گل بند ربنی سیکور رابیا ہے کتا اگے بہور سا دسو سی دا کتا سی. چوتھا دا کتا سی. یار کتے کا ایک بار بس ذکر آ جگے پر اگے کو خمسوں پانچ ہے چھواں انہوں کا کتا سی. اگے رب نے تھے بار بار بار بار بار بار انتا وفادار بن کے چوکی دار بن کے خدمت گزار بن کے رات ویکبیت وہ جو مطروب ہے کہو میں وہ ڈراما تماشا بس تماشا ہوئے گا ویکنگ تماشا نہیں تو نہیں قرآن کتوں سمجھ رہے سمجھو آتے ہیں نا کہ یار رب دلیا کا کفن میلا نہیں ہوتا گل قرآن چی قرآن اللہ تعالیٰ قرآن تے ستے بھی کنی دیر تک رہے ادھر بکو توجہ اللہ تعالیٰ قرآن کی گل ستے رہ سو اتنا عرصہ رہے رہ yeah. اتنا عرصہ سو تو جب بیدار ہوئے نا اللہ تعالیٰ قرآن فرما ہے نا ایک دوجے کو یار آپ کل ستے رہے یار کتے رہے ستے کن دیر سن اللہ تعالا تو قرآن فرما ترائے سو کھولو ستے دسو یار کہ ایک کپڑا بندہ رکھ دے وے سال پیار رہے دو, دو سال کوئی شہ ہوتے پلے بچے گی چیتڑے نہ بن جان گے یار نو بدنے کے کوئی نہیں بدے نے کے کوئی نہیں ستے کنی دیر تک ترائے سو تو سال جی جو اٹھے یار سا کمی دیر تک ستے رہے تے ایک نے آگتا آپ نہ کوئی تیار تو گھٹ ستے ہاں یار کوئی نو ودے ہندے جسم تے کوئی گٹا ہوں کچھ خدا دا خوف کرو اور ہیا ہاتھ مارو میں اللہ تعالیٰ کے قرآن چال سمجھا رہا تو لگے کھڑے ہو جی تو نہیں سن سکتے تو سب تمہوں رسے پائے تک ضرور بیٹھ کے سنو تو سر نہیں سن سکتے تو تشریف لے جاؤ مگر نہ گل سمجھو نہ آپ پریشان ہو رہا سان کرو توجہ اللہ تلا کی فرمایا ان آخیا لگتا ہے اپنا ادھا کو دیہات سنتے یار کو نو ودے ہوتے ہنر چلے ہون گے بارش ہو جڑے ہار ستے رہے سنا وہ دو موہاں سے سورج دا ہے سورج چڑھتا دب ہے لپ پہ دونوں پاسوں موہر چلے ہون گے ہائے ہائے ہائے آدھ ادھا دن ستے آ جسم کو کٹے مٹی دا اثر ہوں تو گل کرنی سی آخر سے یار نہیں ادھا دن نہیں ویکو نو کدے ہو گئے نی یار کپڑیاں کی ویکو حالت کی ہوئی بھی بلا بندہ ادھا دن سوے تالت بنتی ہائے ہائے وہ دی ربطر وطن چڑ کے ہار گئے رب نے حوان حکم کٹا نہیں جان اللہ دے دینا ویک کپڑوں مٹی کا نشان طریقے چلو خرید ہوگا کٹا خبر چوکیدار بن کے پوکیا نہیں بہ گیا ادب نال احترام نال رب نے جی فکیر دا ذکر کیا نالوں نال دا ذکر کیا جی فکیر زندہ ہے کتے بھی نال رکھ کے آخر فرمایا بس نفسا کا بندیا تم بھی جوڑ جا کیا مطلب تیرے بھی کمی ہوئے گی اسا معاف کر دیاں دیا گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی دیکھو آپ تقریباً کہتا یا گھنٹے تو کچھ وقت لایا پر اپنی گل قرآن چ پیش کی جو دعویٰ سمجھایا یا نہ سمجھایا سمجھائی نا لے کے چلے ایک بار پیر بہ دیر پہنچا کیونکہ ذکر نہیں کر رہے سر سردار میرے ہاتھ بخاری شریف کی شرح لکھنوا جن کئی جنہوں کے اندر بخاری شریف کی شرح لکھی شاندر کتاب لے پوچھا گیا چھوڑے گا واام ایڈا ومام کرنا چلا کالا <سؤال> میری بخش فرما چھوڑے گا بڑی عجیب گاندھی ہوئی محمد محمد میں نے فرما دفا نم چاہتی گل سمجھ آ جائے گل بہت بڑے بڑے گھر کی گل لگا میدان چاہیے دے کر سبحان اللہ چڑنا بڑا گھر وا خبادر خبادر شریف خان جانے <سؤال> ایک بندہ ہاتھو بزرگ مدا ڈا پیا میا منہ چور نہ لگ رہا ہے ہڈیاں ٹوٹیاں پڑتا لگ اس فرمایا پیدا پجاتے معلوم کر کی مسئلہ بنے فرمایا انسان نہیں ہے, ابدال ہے. ابدال, بندہ نہیں ہے ابدال تین ابدال دنیا کی سیر کرتے نکلے میں بچ رہے سن میرا دربار آئے bah چپ کھ کے نا زبان کھو کے نالی دیا کیڑا ابدال ہودبی کرے اندر حال بنتا ہے تونکے گا تو دس تیرا کی چہرہ یاد رکھنا نے جرا انسان مخلوقات بنایا نہ کیوں یہ اندر چہرے مناسبت ہے جنہیں خود پیار فرمایا ہاں جہا وہ سکھارتا بھی ہے تو بن جاوے رب سونا پھر چہرے کا افسر کھو لیں گے گلان لمبی اتوں گا سمجھا تھوڑی آواز میںرہ سال پاک نے خدمت کیس پاک نے کدے کھان شریف نہیں سکو متا بنیاد رکھا نلکی سکے ولا جی دل نہیں پیار سرکار ملاقات کرنی چڑ جی چڑ جائیں پرو جٹ جٹوںگ جا جمیج کوئی ننگ تلنگ آئے پینٹ شرف پا کے آئی داڑھی مچھ منا کے آ ہاتھ موبائل فڑیا ہے انسانیت کتوں رہی پھر انسانیت کتوں رہنی جدو ڈنگر کی قدر کھودیا دی قدر انسانوں دی قدر ہاں پیرو بھی کوئی نہ آخر مرید دے گھر مر جائے دو سال کر جائے کردار مرید ربا ایک میرے اے نہیں نہیں اے, اے, اے, اے, اے, اے سنیا دے پیر نہیں پیر مرید دا گھر خالی ہوے ایک بار آپ پیر پا تو آرام دن پیر ہوے نبی کا ہو یاد رکھ ہاتھ ملاوے ڈنگے ہاتھ اسلام لینا ہوے ہاتھ اتنے دستانے چڑھائے ہوں کہ سیم نہ لگ میں پیلا ہوئے لیا طریقہ نبی نے میرا نبی جدو سلام سی نا کائنات دا دلہا جن نے کائنات بنایا رب دا محبوب جب آپ سلام لے ہاتھ ہاتھ پہ سن اگلا پیشا کرتا سیا پیشا کرتے سن جنگ پائی رکھتا گل یاد آتی ہے میرے سونے نبی بڑے پیار گل ہے ہزور کا ایک سابی جی کوئی نوا پھل آنا نا انہیں ہزور اندر پیش کرنا تحفے پیش کرنا اندر جانا آخلا آ بھی پیسے دے بازو تو پھڑنا چل بھائی میرے خیر کتر چلے؟ لے چلے حضور پاک سکول میں آدھے واسطے لے کے گیا میں ہزور پاک واسطے لے ان ہزور پاک کو لے کے جناب جنابر نے کل وہ فل نہیں تو فرمایا نے فرمایا ہاں زور آدھے پیسے مانگ رہے آپ نے فرمایا تو میں نے توحفہ دیا سے حضور میں نے توحفہ دے جا ہی نہیں میں آلو حضور پا کے پہلا کھان میرے نبی نے جی پیسے بھی ادا فرمانے نے فل بھی مفت خوانا تو دو بارہ دعا ممی لے تے ایک بڑی لذیذ گل سنانا ایک نہ سابی ہوئے ابن چبیل سابی رسول ہوئے اینا نے ہلے تک کلما نہیں پڑھیا گل بڑی لذت نا نہماشا بناؤ نا تماشا بناؤ سونے ہوئے محفل جڑ جانی مک جانی ہے ختم ہو جانی ہے توے تے تماشے اتنے رہ جا پراوا جبانی نہیں رہ چل بالکل بس مکان لگے چاول والے پاس آئے خیر آپ ویخ گل ہی نہیں کرتے کیونکہ کھوتے نیے گلکند کی شاید گلکانت انسانوں واسطے کھوتوں واسطے ہال تک کلما نہیں گوڑا نہ الاد سی نا دل کی تھی گلان کر رہا جی. <تصفح> اہمی نا خام خائی ماحول بنا لیا جی پردیشوں کا کون ہوں میں آیا سا میرا اٹھ ہے اس نس گیا میں انہوں نپنا پڑنا کو رسا بٹان واستے تیار نہیں ہے چکن گریباں ماڑیا کافرا ہے سننا کہ سرکار رسا ہاضر ہوں یہ نالے رسا مٹی جی فرنا وہ پھر اپنے دل والی کثران نہیں کر رہی ہیں حضور پاک سکار کھولو لگی تیرے کوسان نہیں بڑا ہے پاک سرکار گزرے نا توجہ غیردار نبی سمجھتے گیا ادھر ہو رہے ہو رہے پر میرے نبی نے لفظ نہ نا کہ میرے نبی پاک سکارے بیٹھے ہوئے آپ نسے ہوئے اٹھتا پھر کی بنے گزار گل سمجھے رہی جی میرے نبی نے بریک پیار گل کچھ ہوتی آ کے پر کروایا گلاب کا وہ پھر تیر نسے ہوئے بنیاب میرے نمی بنیادی نبی آم سکار نے شارہ کروایا نا ہوئی سنو ہو سن ہاتھ ویلا سونے گرام بنیا گئے ہاں ویر ول ہوٹن لگیا تینوں میرے جاگ چار پاسو چنڈا پہ نے دعوا نبی دار نہ سجے کبے اٹھایا نے تا چنڈا پہ مشہور گل ہے ایک اون دنال نا عورت سی دے دردات قائم ہونا کاات کا موقع ہی دے جب ملاقات ہوئی نا تینا بی, بی آخ وہ میرے نال تیرا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے تو خوبصورت میں کسی کام دی نہیں ہاں نا میری ایک سیری ہے اندر پیار دیا پیگا جوڑ میں چوکی نہیں ہاں جدو بندے نے سنیا نا ایک اچھا وہ تیرے بھی بند خوبصورت دی پیار میرے نگار رہی سچے کپے گا گیا ہاتھ پاستا <تتصفز> <تتابع> میر <مید> <مید> محمد صاحب دی گل سنان لگیا سنا اس بعد ایک گل ہوس پاک بھی سنا کے گل مکا دیا گا آپ دے جانے آکے کرنے تو کو شاہ شاہجہان نے آخر میں ملاقات کرنی تے کو جدو آپ کے دربار سے آیا نا تے آپ نے باہر دربان کھڑے کر دیتے محافظ بھی اندر نہ آدھے آ جے دربان دربار نا تے تس کے آئے درے درویشاں دربان ابا اب جد درویشان کے تے دربان نہیں ہونے چاہیے میر محمد کلوتے سن فرما بابا جد کہ سگے دنیا نہ آئے آپ نے فرمایا ہونے چاہیے تاکہ دنیا کا کتا نہ آ جائے آج جدوج ہوں سنتے پھر قوم بننے بھی لگ جاتی آخری گلو اپنی شرارت پدمیجی چلو خیر ہے سرکار حوالے گا جبانی گل بھی آ جائے گی کنارے کنارے ٹرمپ ٹرالہ لگ رہا ہوسلمان بچ کے لگ جائے ویخالا ہوں چڑے ہو جی پیو پانی لا رہا دو میرے واسطے بھی کدی ہو گند کھا لے چنگا قسم پتہ لگے گھٹا کہہ رہا سدھے جیٹھا کہہ رہا لے زمین ماں سارا دن فلما تے بیٹھی ہوے ہو تو تخر یہ ہے سلطان بہو بنے سلطان, بار سلطان, باؤ بار سلطان, باؤ سلطان سلطان تے تر سکتا ہے سلطان بہو نہیں بن سلطان بہو نہیں بن سکتا تے ساڈے علامہ اقبال نے یہ گل کیتی ہے تو نادانی کراتے سوزے تو دیگر گوں دیگر گوں کرد تقدیرے عمر را اقبال فرماںدا ہو رہا تھا کبھی بھی وہ مسلمان دی تھی وہ مسلمان دے گھر دے اندر جمنا والی ہے وہ قران دے سایے دے تلے پلن والی ہے تو کافراں دی عورتاںوں نہیں ہے کافراں دی عورتاں تے آزاد نہیں او تے گلیاں تے بازاراں دی زیب و زینت نے وجیں او جی میں جی دنیا دا مال تے دولت گلیاں بازاراں دی زینت ہوندا تو او ماں نہیں ہے تیرا رتبہ بہت ہے اللہ تعالی نے تیری آواز درد ایسا سوچتے گداس سے قوت رکھی ہے پر کدو پیدا ہوئے گی جدو تیری آواز غیر بندہ سنے گا نہ آدھی آواز لکا چھپا لک جا غیر دیا نظر پھر قرآن پڑھ تیری قرآن دے اندر اتنا سوز ہے تو قرآن پڑھے گی اگر پین بن کے قرآن پڑھیں گی سنن والا عمر ہوئے گا ماں بن کے قرآن پڑھیں گی تو سنن والا حسین آخری گل تے گل گئی ہے مک سونے حسین پا کر بلا گلیں سن لے اج نہ چیز دل بھی ایک گل سن لے جب میرا مولا حسین شہید ہونے واسطے آپ یہ آم کتاب کھا کے کربلا وغیرہ ان کے اندر بھی لکھا ہے دی جی دے دے، ہر کتاب دے <تصفح> جی میرا مولا حسین شہید ہو اس طرح باہر روانہ ہوگے گاندھی واری کو نسیحت کر دے <تصفح> اس وقت آپ نے جی لفظ بولے آپ نے سارے سامنے بٹھایا آپ نے فرمایا میں شہید ہونے واسطے چلیا وا میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان خبردار میری لاش کے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> جنہیں بھتر لاشا اپنے موڈیا تک ڈوئیں ہونا پھر جان غیرت خیرت سبق دے جا ہے فرمایا خبردار حسین سبق دیری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان میری لاش سے نہ سمجھے محمد دیا دیاں بے پردہ ہوا حسین دسنا چاہتا ہے جی سی حسین دنیا اس طرح خیر دنیا کو کیا خیر کیا نہیں حسین دنیا کو سبق آخر اندر پیر باؤ د شعر ہے گل بھی ہے موقع ذرا ضرور بولو سا پیر باؤ De <premature> <monterings> اگر کوئی سوال ہے کسی کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دوستوں بھائی نہ ہونا اپنی باہر گھر قبول اللہ تعالیٰ علماء سارا سارے اسلام نسیب فرمائے غیرتا نصیب فرماوے عیرب پہ جہاں کل کی کے خالق قوم کا دامن غم دین سے بھر دے <تصفح> بچوں کو عطا ہو علی اسل کا تبسم اور بوڑھوں کو حبیب ابن <تصفح> نظر دے کم سم کو اتا ہوئے محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی کا جگر دے دل ہے تب تو ان کے پھسانے سے برا ہوا بزور مصطف جانے